بسم الرحمٰن الرحمۃ الحمد اللہ علیہ وحمد الحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتب حضرت سکنے میں اس میں موجود تمام خحران کو سمجھنے کے بعد سلام عرض کر سکتے ہیں اور باقی تمام سامعین کو بھی سلام عرض کرتے ہیں شکر ہوا سلسلے درست باؤ زکۃ درس نمبر تیرہ صفحہ نمبر ایک سو سات سے پی دوسرا پرگراس سے تیسرا پرگراس سے شروعات چاہتا ہے, آ ہے اس باجاث تجمہ فکر سے اور اس میں آج فی جو ہے جن کن چیزوں پر ابھی تک وہ چیزیں آپ کو بتا جائے جن پر زکوٰۃ واجب تھا ہاں جی تو زکوۃ جو نباتات میں سے کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے حیوانات میں سے کن چیزوں پر ہے معدنیات میں سے کن چیزوں پر ہے اس کا فہریس آپ تک پہنچا اور ان سب کا نصاب کیا ہے کس مقدار میں پہنچیں اور کیا کیا شرائط ہے کہ ان شرائط زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ آپ کو تفصیل سے پہنچ گیا اب آگے فرماتے ہیں کن چیزوں پر زکوۃ دینا مستحب ہے کچھ چیزوں پر یعنی زکوۃ دیں گے باعث ثواب ہے اجر ہے مشتاف کا مطلب یا اگر نہیں دے تو گناہ نگار نہیں ہے فاسق نہیں ہوتا واجب جن چیزوں پہ زکوٰۃ واجب ہے ان میں نہ دے دیں ہاں جی تو پھر وہ گناہ گار ہو جاتا ہے فاسق ہو جاتا ہے ہاں اس کے مال میں پھر غریب غربا کے مال کا حصہ شامل ہو جاتا ہے اور اس کو اور پھر اس کی کوئی نماز روزہ عبادت قبول نہیں ہوتے جاندار زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے جو ان میں غریب اور کا یہ آٹھ گروہ کا حق اس میں شامل ہو کے آپ کھا رہے ہیں اس وجہ سے آپ کے مال میں سمجھو حرام کا مال شامل ہوگا غریب غوربا کا اما مستحب چیزوں میں جن پر زکوۃ ہے ان میں دے دیں تو آپ کا عجیر و ثواب ہے اگر نہیں دے تو آپ پر گناہ نہیں تو وہ بھرمارے وہ عمل مشتاب بطوبارہ جن چیزوں پہ زکوٰۃ مشتاف ہے یعنی مشتاف بھی ہیں وہ منل ہے ونا مصطاب یعنی یعنی حیوانوں میں سے یعنی ایکچوکی حیوانوں میں ایک زکوۃ پہلے آگے دسلے ایزا نگی بھی حیوانوں میں سے کس میں ہے ان حیوان میں سے نواد میں سے وال ومادنِ حیوان نوادا معدنت میں سے کن میں زکوۃ مصحاب ہے تو ہماتے حونا حیوان میں سے جو ہے الواحوانوں میں سے زکات جن میں مستحب ہے وہ لا یا کون و مستحب نے ہے عل مغل القیلا گھوڑوں میں صرف گھوڑے میں اب وہ کون سے جی گھوڑے ہیں اس کی کیا شرط ہے کتنی زکوۃ ہے بتائیں یوں شرط اور گوڑے میں بھی شاید کیا جاتا ہے سال گزرنا یعنی وہ گھوڑا سال آپ کے پاس رہے و سومو اور وہ گھوڑا بھی صحرا میں چرانے والا ہو میں اس کو گھاس وغیرہ نہیں دیتا ہاں سال گزر جائے اور صحرا میں چراتا ہو تو اس پر ذکات مصطاف ہے اور ساتھ ایک اور شرط یہ ہے وہ تخون اناسن اور یہ کہ وہ گوڑا مادہ جانور ہو مادہ ہو نہ ہو ہاں جی تو اس شرح میں پھر اس پر جانور پر اس گھوڑے پر زکوٰۃ واجب ہے تو تین شرط ہو گیا ایک تو سال گزر جائے اور دوسرا جو ہے صحرا میں چرانے والا جانور ہو گھر میں اس کو گاس وغیرہ خوراک نہ دیتا تیسری شرط مادہ گھوڑا ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہے اور اس پر کتنا ذکر دینے ہیں فیوخرہ زمین شریف ہے تو گھوڑے میں سے جو شریف نسل کا ہے کیونکہ گھوڑوں میں بہت آسمان زمین فرق ہے ہاں جی شریف نسل کا ہے اچھے نسل کا گوڑا ہے دیناران ہے اس میں پھر دو دینار ہے یعنی دو دو دینار گئے تو دو مسقال سونا ہو گیا ہاں جی تو دو دینار ہے اس میں زکوٰۃ اور میری لے اور ان کے کم جو ہے درجے کا جو گڑا ہے نسل کے لحاظ سے اس میں دینار ان ایک دینار ہے ہاں جی اب اس میں تعداد میں کیا ہے وہ نہیں بتا رہی اس معلوم ہوتا ہے ایک گوڑا بھی ہو اور آپ کے پاس صرف ایک گوڑا بھی ہے اور وہ صحرا میں چلاتے ہیں اور سال بھی گزر گئے اس کا مالک بن کے تو پھر آپ کو یہ زکوٰۃ جائے البتہ گھوڑوں میں صحرا میں سال بھر چرانا ہاں جی ممکن ہے وہ علاقے جہاں مسلسل جنگلات ہو تو وہ مشکل ہے تو یہاں فرماتے ہیں تو شرائط پورا ہو جائے بھارت سال گزر جائے ہاں جی اور صحرا میں چرائیں اور وہ مادہ جانور ہے تو اس کے اچھے نسل میں سے دو دینار دو دینار اور سال میں ایک دفعہ وہ اور اس کے بعد سالف صاف ہی اور کم درجے کے گوڑے کے نسل پر ایک دن بطور زکوٰۃ نکالا نکالنا مستحب ہے باعث ثواب اور اج ہے ممن البات باقی نباتات میں سے جو زمین سے ہوگنے والی چیزیں ہیں اس میں کن چیزوں میں زکوٰۃ مستحفرماتی ہیں کل مایم ہر وہ چیز جو زمین سے ہوتی ہے مین الاقوات انسانی خوراک میں شامل ہونے والی چیزیں اقوات یعنی خود سے مراد خزا ہے غزہ ہے انسانی کھانے کی چیز کھانوں میں شامل ہونے والی چیزیں کھانے میں شامل ہونے والی ہر وہ چیز زمین سے اگتی ہے اور وہ چیز مماؤن چیزوں میں سے یوکال جس کو کیل کیا جاتا ہو کیل یعنی پیمانے کے ذریعے سے تولا جاتا ہے ناپا جاتا ہے جیسے ہاں کسی برتن میں ماسوس برتن میں جیسے ہمارے ہاں جیسے جو اللہ وغیرہ پہلے ہمارے پیمانے میں ٹوپا تھا ڈریز رہتا ہے ہاں جی ان میں جو ہے تول کے دیتے ناپ کے دیتے ہیں تو یا جن کو ناپا جاتا ہے کسی محسوس برتن میں اور یوزن یا ترازم میں وزن کیا جاتا ہے مسئلہ تول کے اور وزن کینے والی چیزوں پر ہے یا کے دینے والوں پر نہیں ہے سے یہ سمجھ جو کیل کیا جاتا ہے ناپا اور تولا جاتا ان پر زکوٰوٰوٰوٰوٰوۃ مست ہے اور کھانے پینے کی چیزوں میں کھانے کی چیزوں میں شامل ہو اقواد میں سخوت انسانی غذائے انسان میں شامل ہو والے سے بن ہنتاً اور وہ چیز گندم نہ ہو چوں کہ پر تو واجب ہے والا شاعرین جو بھی نہ ہو چوں کہ جو پر بھی واجب ہے والا تورن کھجور بھی نہ ہو جو خجور پر بھی چونکہ واجب والا زبید کشمش پر بھی ناجب ہے یہ چاروں نہ ہو اس کے علاوہ باقی ناباتات جو زمین تو ہونے والی جیسے چاول ہیں ہاں جی اور دا اور چاول اور اس کی تمام اقسام اس میں آ جاتی ہے اور اس کے علاوہ دال کی تمام اقسام اس میں آ جاتی ہیں ہاں جی دال کی تمام اقسام جو ہے اس میں آ جائے گا اور پھل فروٹ جو ہے اس میں آ جائے گا کیونکہ اخبار میں شامل ہے ہاں جی ان میں دینا پھر ہیں ہے اور اس کے لیے بھی نصاب پہ, پہ پہنچنے والی گندم کی نصاب ہے ان کے لیے فیضابلہ یہ چیزیں جب پہنچے مبلہ نصاب نصاب کو پہنچ جائیں یعنی نصاب وہی گندم کی نصاب ہے جو کہ اکتیس سے جو ہیں چھ سو اکتیس کلو چھ سو اکتیس کلو کے کی زین پہ پہنچ جائیں ہاں جی تو اس میں جو ہے یہ صحیح وفیل عشر اس میں عشر یعنی ہر دس پہ ایک دسواں حصہ اس میں ذطور زکوٰۃ نکلنا مستحب ہے ہاں جی یا لیکن یہ دسواں سے نکلنا کب ہے اس بات اگر آپ کو وہ فصل آسانی سے حاصل ہوتا اس میں پانی وغیرہ کے لیے آپ کو کوئی زحمت نہ ہو بارانی پانی ہے یا چشمے کے پانی ہاں جی اس طرح یا جو ہے نہر کا پانی سے اس سے کیا جاتا اور زیادہ خرچ کرنا نہیں پڑتا اور نصف لوشرے یا دس پہ آدھا کلو ہاں جی نیس نصف لوشرے ہر دس کلو پہ آدھا کلو کے حساب سے جب نصاب پہ پہنچ جائیں تو یہ کب ہوگا یعنی پہ اس کا اعدا ان نکالنے بے شکلانفسی اگر ہو اس بندم کا حصول اس حاصل کا حصول بے شکلانفسی نہ کو تکلیف دے کا حاصل ہوتا نہ محنت مشقت سے حاصل ہوتا ہے سے مشقت میں ڈالنا نفس کو مشقت میں ڈال کے زیادہ محنت سمجھت کر کے حاصل ہونے والی فصل ہو تو اس رضمی فروش پر نصاب پہ پہنچنے کے بعد انیس و شرح یعنی دس جب نصاب پر پہنچے گا تو پہلے کا پورا آدھا ہو جائے گا اگر وہ ایک من آپ کو نکالنا پڑے گا یہ آدھا من نکالنا پڑے گا یہ بیس کے جی نکالنا پڑے گا یہ دس کے جی ہو جائے گا پورا اس کا آدھا ہو جائے گا یہ پہلے آپ نے حالات میں بھی پڑھ لیا ہے کہ اس میں بھی یہی ہے اگر پانی کے سلسلے میں پانی کی شراف کھانے میں تکلیف ہو جیسے رہٹ سے نکالتے ہیں آج کل ٹیوب ویل کے ذریعے سے نکالتے ہیں اس پر بجلی کا خرچ آتا ہے یا جانور سے کے ذریعے سے زمین سے کھینچ کر جو ہیں جیسے بیل وغیرہ من پہلے کھینچتے تھے تو اس سورج میں تو جو ہے نصف العشور ہے ورنہ عشور دس پر ایک کے حساب سے زکوٰۃ نکالیں گے ہاں جی تو یہ ہے جن چیزوں پر زکوٰۃ مستعف ہیں یہ بیان ہوگا ٹھیک ہے جی اس کے بعد اب آگے بعض آ رہے ہیں خمسخوا خمش کا مانع کیا ہیں ایک بٹے پانچ کو خموش بولتے ہیں ہاں خموش یعنی پانچواں حصہ ایک چیز جز... یعنی ای جن چیزوں پر آپ رخمس واجب ہوتے ہیں اس کو پانچ حصہ کریں ان میں سے ایک حصہ خموش کے حصے میں نکالا جاتا ہے مثلاً ہاں جی تو یہ اس میں خموش کا معنی ہے یہ پانچواں ایک بٹے پانچ حصہ کل خل... ایک چیز جز... جن چیزوں پر خمش واجب ہو گیا شرائط پورہ ہو گیا اس کو پانچ حصہ کریں ان میں سے ایک حصہ مثلاً مالکان من میں دشمن سے ساتھ جنگ کرنے میں ہاں جی پانچ لاکھ مل گیا تو اس میں سے ایک لاکھ جو ہے اب خمس میں نکالا جائے گا اور مصارف خمس خمش میں دیا جائے گا یہ سادہ سے مثال میں ناپونے دیں تو فرماتے ہیں خمس بھی شاید فرماتے ہیں جی سرزکات بھی کچھ چیزوں پر واجب ہے کچھ چیزوں پر مصطاف ہے ایسے ہی خمس بھی کچھ چیزوں پر واجب ہے کچھ چیزوں پر مصعف ہے تو آپ فرماتے ہیں معدنیات میں سے جو کم قیمت والی ہیں معدنیات پر آپ خمس کو واجب کرا دے رہے ہیں ایک تو جنگی غنائم پر خمس کو واجب کرا دے رہے ہیں تو فرماتے ہیں اور مادنیات میں سے جو کم قیمت والی ہیں ان میں خمس جو ہے مصطعف ہے ہاں جی اور مادنیات میں سے جو زیادہ قیمتی ہیں ان پر خمس واجب ہے فرماتے ہیں وہ من المعدنیاتی معدنیات میں سے ماکان حسیس جو کم درجے کو ہو کے معنی پاس کم درجے کو کل مغرتی مغرم والے کا سرخ مٹی شاید یہ بنانے کے مٹی ہوگا و لقیر ہاں جی کالی مٹی اب یہ ہاں جہاں تارکول شکل کوئی چیز ہوں گی و نفت خود تارکول کے معنی میں و زرنیخ ہڑتال کے معنی میں یہ بھی ہاں جن ولکریت گندک کے معنی میں چیز وغیرہ بناتے ہیں وہ شپ جو ہے پھٹکری جس میں پانی صاف کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ور رساس ہاں جی سیسا رساس جو ہے براہ مسرت ہاں جی سیسا ہے ولقل ای قل جو ہے یہ بھی جو یہی جو تانبا اور شیسہ کے جو برتن وغیرہ ہے ان کو زنگ لگ جاتی نا تو اس کل کے ذریعے سے اس کو صاف کیا جاتا ہے کہ معصوص قسم کا معدنیات لوہے قسم ہے اس کو جو ہے یہ لگا دیتے ہیں اس کو صافیت کر لیتے ہیں تو پھر زنگ نہیں لگتے تو قلعی ہیں قلی کو اردو میں بھی کال ہی بولتے ہیں حدید لوہے اور لوہے کی معدنیات والنحاس ہاں جی تامبا و ذیبق ذیبک معنی پارا لکھا ہے یہ بھی جو ہے کہیں پانی جو ہے پانی، ہاں جی کے قسموں میں سے ہے وہ مشلہ اور اس جیسے دوسرے کم قیمت والی ہاں جی معدنیات پر زکوۃ اور سے سب معدنیات میں شامل ہیں و پھر سے دل بھر ہے اور اس طرح خوشی کے شکار میں خوشی کے شام جو جی، زہیران وغیرہ شکار کرتے ہیں و بحری اور سمندری شکار جیسے مچھلیاں شکار کرتے ہیں ان میں بھی جو ہے ان سب میں اضابا مبلغ نصاب جب وہ نصاب کو پہنچ جائے اب میں نصاب کیا ہے میں نصاب کھیلو تو نہیں ہے ہاں جی امن نصاب جو ہے وہی مالیت ہے یعنی سونا چاندی سونے کی مالیت چاندی کی مالیت شمار ہو جائے گا ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کے یہ معدنیات مل جائے کیونکہ اس میں جو ہے نباتات کا نہیں شامل ہے نئے معدنیات مادنیات, مادنیات کا نصاب ہوگا تو ساڑھے باون تو چاندی کی جو ہے مالیت کی آپ کو ان مادنیات میں سے کوئی چیز مل جائے تو اس صورت میں اس پر خمشن جو ہے وہ مصعف ہو جائے گا لیکن اس میں بھی ایک شرط یہ ہے کہ بعد اخراج الماونات بعد اس کے اس مادنیات کو نکالنے کے لیے آپ کو جو خرچہ ہے اس کو نکالیں گے دیکھیں گے پہلے مجموعی طور پر کھتنا ہو گیا مجموعی طور پر آپ کے نصاب کے برسا تو اللہ چاندے کی معدنیات کی مالیت کے برابر ہو گیا اس سے خومش تعلق پیدا کر لیں اس میں سے جتنا خرچہ آپ کو آیا ہاں جی فرض خراب نے جو ہیں معدنیات جو آپ کو جتنا بھی روپے میں خرچہ ہے خرچے کو الگ کریں گے الگ کرنے کے بعد باقی کو پانچ حصہ کر کے اس میں سے ایک حصہ خوف میں نکالیں گے فرض کرو آپ کو پانچ لاکھ آپ کو مالیت کی چیز مل گیا ان میں آپ کو خرچہ پچاس ہزار آپ کو خرچہ آتا ہے پچاس ہزار کو الگ کرو باقی ساڑھے چار کو آپ پانچ حصوں میں کر کے ایک حصہ خمس کے حصے میں نکالو تو جو ہے تو بعد اخراج الماونت جو چیزیں خرچہ ہے اس کو نکالنے کے بعد یہ سب ہیب بفی الخم اس میں خمش زین مصطفیٰ الفور فوری طور پر آپ اس میں سال گزرنے کی شرط نہیں ٹھیک جن چیزوں پر خمس واجب ہو جاتے ہیں جو ہی وہ معدنت آپ کے ہاتھ میں آ گیا اور وہ نصاب کا پہنچ گئے تو پھر اس پر آپ کو خموش نکالنا خرچہ نکالنے کے بعد وہ فوری طور پر کم ہے اور تو یہاں پر فوری طور پر خمس نکالنا مصاف ہے وہ ماں کا نِ شریف ہے نا اور شریف ہیں جو شریف ہے یعنی جی زیادہ قیمتی ہے تو کل یا واقعی تھی جیسے یاقوت کی تمام قسمیں واسنا فل لال لال کی تمام قسمیں ہاں جی وہ زمر زمرود کی توقع سے عقیق کی توقصیں فیروزچ فیروزہ جسے ہم بولتے ہیں وہ ہاں جی کاروبہ ویسے عربی زبان میں تو بجلی کو بولتے ہیں تو بجلی کے جو استعمال ہونے والی کوئی معدنیاتی چیزیں ہو سکتی ہیں تو کاروبہ ہاں جی وہ جواہری البحری اس کے علاوہ سمندری جو ہے جواہرات جیسے کدر جیسے دور ہاں جی وال لالی لولو جس کا ہاں جی موتی کی قسمیں ہیں وال المبری اور انبر وال مشق یہ دونوں خوشبو ہیں جو کہ سمندر سے نکالتے ہیں و یہ ساری جو ہیں ہاں جی آپ کو جواہرات کی دکان پہ جائیں تو یہ سارے آپ کو پتہ چلتا کہ کن کن چیزوں کو بولا جاتا ہے اردو میں بھی یہی الفاظ استعمال ہے مرجان کو مرجان بولتے ہیں دور کو دور بتائے موتی اور یہ چیزیں بولتے ہیں تو میسلیہ اور اس جیسے اور قیمتی مادنیات پہ ہاں جی وہ جواہری ذہب اور اس کے علاوہ سونے کی جو, جو جواہرات جو کان آپ کو ہم ہاں مل جاتی ہے اور فضا اور چاندی کی جواہرات جو کان مل جاتے ہیں ان میں عبر رکاض رکاس کیا ہے رکاج خود فرمائے واحیہ دفعین القفرا کوفار کے ساتھ جنگ ہو گیا ان کے جو ہے دفن کے ہوئے خزائن مل گیا خزانے مل گیا وہ یہ سب چیزیں قیمتی جواہرات ہیں اور کافروں سے ملی ہوئی خزانے ہیں اذا بلاغا مابلاغان نصاب اس میں وہ شار باغ تو اللہ کی مالیت ہے جب بھی پہنچے ازا جب بلاغا پہنچے مابلاغان نصاب نصاب کو تو یہاں پر بھی باد اخراج معدنہ نکالنے میں تو ٹھیک ٹھاک خرچہ آتا ہے لہٰذا مغنات یعنی جو چیز آپ کو خرچہ آیا اس کو الگ کرنے کے بعد باقی جو ریخ گیا اس میں حفیل قمس اس میں خم نکالنا اس کو پانچ حصہ کرنا ہے پانچ حصہ کرنے میں ایک حصے کو خم کی کے میں نکالنا اب ان قیمتی جوالت میں کیا ہے ففیل قم اس میں خم نکالنا واجبن واجب ہے الفور فوری طور پر کا کاغنائ میں دال جس طرح دار حب یعنی میدان جنگ کے جو غنیمت ملتی ہے اس کے غنیمتوں پر بھی جس طرح فوری طور پر جو غنیمت حام نصاب کو پہنچ گیا اس کو پانچ حصہ کر کے ایک حصہ ہاں جی غنائب دار حرم میں اس میں کوئی نصاب کا ذکر نہیں ہاں جی تو اس کو الگ کر کے جو ہے اس میں سے زکوٰۃ نکالنا خمس نکالنا واجب ہے ایسے ان تمام قیمتی جواہرات میں بھی خمس نکالنا واجب ہے نہیں نکالیں گے تو اس مال کا آپ کو استعمال کرنا حرام ہے اس میں اس غریب غربہ جو ابھی چھ گروہ ہیں ان کا حساب آپ نے لیا تو یقینی بات ہے آپ کو گناہ ہے آپ کی عبادتیں آپ کے نماز روزے حج ہیں کوئی بھی قبول نہیں ہو جب تب یہ خموش نہ نکالیں لہٰذا خم کے مستقین کو اس کا حق نکالنا واجب ہے باقی انشاءاللہ کل کی درس میں ہم پڑھیں گے